إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتطريح الرياح والصحاب المصفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی الوحیت معبود برحق ہونے کا تذکرہ کیا وہ اللہ واحد اور تمہارا الہ معبود برحق وہ ایک ہی ہے لا الہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود بر نہیں ہے وہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے اس آیت میں اپنے اللہ بر حق ہونے کی اپنی توحید کی کچھ دلیلیں ذکر کی ہیں پرانے مجید فرقان حمید میں یہ دلائل مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں یہاں اللہ سبحانہ خان و تعالی نے ان سب کو اکٹھا اجمالی طور پر نام لے لے کر ذکر کر دیا ہے اور ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل مکہ مشرقین وہ بھی تسلیم کرتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن فی خلق استماواتی وربی یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں وقت اداف و والنہاری اور دن اور رات کے بدلنے میں وَالْخُلْقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْوَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ اور ان کشتیوں میں جو ایسی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو چیزیں لوگوں کو پائدہ دیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمْمَائِنِ فاحیا پل اردا وحدہ موتی اور جو اللہ تعالی نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے پھر اللہ نے زمین کو مرنے کے بعد یعنی بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کیا مطلب زرخیز اور شاداب کر دیا وابستہ پی من بنکل دابہ اور پھر اس زمین میں ہر قسم کے جانور اللہ نے پھیلائے بتصری فریاٹی اور ہواؤں کے بدلنے میں بستقابل مستفری بین تماعول عرب اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے گئے بادلوں میں لیا قومی یا قرون عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ آسمان سے بارش کا نازل ہونا اور اس کے ذریعے بنجر زمین کا اگر ہو جانا اور زمین میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلنا ہواؤں کا بدل بدل کر آنا آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کا مسخر و مسیح ہونا یہ علامات اور نشانیاں اللہ سبحانہ نہ ہوا کی الوحیت اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے لا شریک ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں مشرقی اس بات کو مانتے تھے تسلیم کہ اللہ سبحانہ ہوا تو اکیلا ہی آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں اللہ سکھانا ہوا تو کے ساتھ اور کوئی بھی شریک نہیں اسی طرح دن رات رات کے بعد دن اور دن کے بعد پھر رات رات کے بعد پھر دن یہ جو دن اور رات کا سلسلہ ہے بدل بدل کر دن رات آتے جاتے ہیں یہ کام بھی اللہ سبحانہ و ہوا تعالی ہی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے بس اور اختیار میں نہیں اسی طرح کشتیاں سمندر میں بحری جہاز بحری بیڑے یہ سب ان کو چلانے والا اللہ سبحانہ خانہ ہو ہی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی یہ چلتی ہیں اللہ کے حکم سے ہی یہ ڈوبتی اور بچتی ہیں حتیٰ کے مشرقین کی اللہ تعالی نے تفصیل میں جا کے دعا اور پکار بھی ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں بہترین ہوائیں ان بادبانی کشتیوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں اچانک تیز و تند ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم ڈوبنے لگے ہیں پھر اس وقت وہ خالصا اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے ہم کو یہاں سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ میرل بر اللہ تعالیٰ جب ان ظالموں کو اس طوفان سے گرداب سے نکال کے خشکی کی طرف لے کے آتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں یعنی مشرقین بھی اس وقت عقیدہ اور یقین یہی رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ عالہ کے سوا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے کیونکہ اس کشتی کو چلانے والا یہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے پھر کی طرح بارانہ ہوا تو کے پیار میں ہے وہ مانتے تھے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اگر سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے مترنا بینو ان کا واقع فلاں فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے ہمیں بارش ملی ہے ستارہ پرست لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے لیکن مشرقی نے مکاؤں کی اکثریت کو یہی کہتی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ و تو ہی ہے جو بارش برساتا ہے اللہ چاہے تو بارش ہوتی ہے وغیرہ بارش نہیں اور پھر زمین یہ سرسبز و شاداب ہو اس میں سبزہ اگنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں اسی طرح جو جاندار پیدا ہوتے ہیں اور زمین میں چلتے پھرتے ہیں انسانوں کے بھی کام آتے ہیں کھانے پینے کے بھی سواری کے بھی حمل و رکوب کے یہ سب اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ ہے اور ہوائیں یہ بھی اللہ کے عیدن اللہ کے حکم سے چلتی ہیں بادل بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام مانتے ہو کہ یہ اللہ اکیلا کرنے والا ہے تو پھر ان ساری چیزوں میں لیات علیہ یا قیلون رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں دلائل ہیں وہ ان پر غور کرے تو یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہی مالک و خالق ہے وہی معبود بر ہے جب مالک اللہ ہے خالق اللہ ہے تو پھر عبادت بھی صرف اور صرف اسی ہی کی کی جانی چاہیے یہ اثر بنیادی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں بار بار سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ نے پرورش کی پالا کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی پرورش میں اور کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ نے غذا اور خوراک مہیا کی تم مانتے ہو کہ غذا مہیا کرنے میں اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں کوئی اور عجب دینے والا نہیں موت اور حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے جب یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیوں کرتے ہو عبادت بھی اللہ سبحانہ بھانا ہوگا اکیلے کی ہی کرو ومین النَّاسِ سمیت تقی دلہ دُونِ انداز آ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ ند شریک بنا لیتے ہیں انداد یہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے دل و دماغ پر غلبہ حاصل کر لے اور انسان اسے وہ حیثیت دے جو اللہ تعالی کو دینی چاہیے اللہ سبحانہ ہو و سنالا کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ مقام و مرتبہ انسان اللہ کے سوا جسے بھی دے وہ ند ہے انداز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن النَّاسِ مَن يتَّخِدُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک انداز بنا لیتے ہیں ند بناتے ہیں کا حب اللہ وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ ہوگا کے ساتھ محبت کرنے کا معیار وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت تمام تر مخلوقات سے زیادہ ہو اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرے اتنی محبت جتنی وہ اللہ کے ساتھ نہیں کرتا تو پھر اس کو اذاب علیم کا انتظار کرنا چاہیے صورت توبہ میں اللہ سکھانا ہوگا تو اعلیٰ نے اس کی وضاحت اور سراحت فرمائی اللہ تلا فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی مال و منال ساد و سامان ہے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار جو ہیں یہ سارے کل انکان آبا اح کمبھ بنا اح کمبھ و کمبھ یہ ساری چیزیں میں نے گن کے بتائی مال خاندان رشتہ دار سب حدہ کہ تجارت تک تقشنا کا سادہ اس کاروبار یہ سارا کچھ آ حق من اللہ و رسولی و جہاد ان کی اگر یہ رشتہ داریاں تمہاری جمع پونجی تمہارے کاروبار تمہارے مکانات محلات یہ سب یا ان میں سے کچھ اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہادی کی اللہ کرنے کی نسبت زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں یعنی یہ معیار ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے محبت کا کہ اللہ تعالی کے ساتھ انسان محبت کرے تمام تر مخلوقات سے زیادہ اللہ کے بعد نمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاڑ کے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کوئی محبت کرے تو اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاہن وحد و محدہ اخنا احبا والدی والد ہی و نا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ممن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام لوگوں کی نسبت زیادہ محبت نہ کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا طریقہ کار ہے لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے بھاڑ کے کسی اور سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر اس کا ایمان وہ رخصت ہونے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا انداد شریک بنا لیے ہیں یو حب ہم کا اللہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے ولینا آمانو اشد و حب اللہ اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں بہت زیادہ سخت ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ان مشرقوں کا وہم و گمان بھی نہیں اتنی شدید محبت ہے اہل ایمان کو اللہ تعالی سے ولو یار اللہ دینا ضلع دیا آزاد ان الق اللہ جمی اور کاش کے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے ان القوت اللہ جقینا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے ظال جنہوں نے ظلم کیا ظلم سے یہاں پہ مراد شرک ہے کیونکہ شرک ہی ایسا ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ہمیشہ ہمیشہ ابدی جہنمی ہو جاتا ہے شرک و کفر کے علاوہ باقی جو چھوٹے ظلم ہیں دیگر گنا چاہے وہ کبیرہ ہوں یا سبیرہ ان کی وجہ سے بندہ ابھی جہنمی نہیں بنتا اگر ان کی پاداش میں ان کی سزا میں کوئی انسان مؤمن جہنم میں چلا بھی گیا تو بالآخر وہ نکل آئے گا اپنی جہنمی کفر اور شرک کرنے والے کو ہی پرار دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آگے پرمایا ہے ماں ہوں بھی خاری جینا میناگ یہ آگ سے نکلنے والے نہیں تو لہذا یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے فر ہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے وہ منظر قیامت کے دن کا کہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی وہ منظر آج اگر یہ دنیا میں دیکھ لیں تو پھر یہ کبھی ایسا کام نہ کریں اوپر شرک کرنے والا اس تبر اللہ دینی رو مین اللہ دین وہ دیکھ لن لوگوں کی پیروی کی گئی وہ پیروی کرنے والوں سے بیدار ہو جائیں گے جب تبر اللہ دین تبیرو بیدار ہو جائیں گے کلی طور پر انکاری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کے پیچھے چلا گیا جن کی پیروی کی گئی من اللہ دین ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی اندھا دھند تقلید کرنے کا جو طریقہ کار کچھ لوگوں نے اپنا رکھا ہے پرانے مجید فرقان حمید کی اس آیت سے اس کا رد ہوتا ہے تقلید تکلید شخصی تکلید جامد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جانے کے باوجود اپنے کسی بڑے اور بزرگ کی بات پہ ڈٹے رہنا اڑے رہنا کتاب و سنت کی مخالفت میں اس کا نام ہے تقلیم اور یہ جو مشہور چار امام ہیں ستا کے ویسے تو ستا کے بے شمار آئماں ہیں مشہور بڑے بڑے چار امام جو زیادہ مشہور ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ مالک شافیہ مجمل اور راہ محم اللہ تعالی علیہ مجمائی ان کی طرف سے بھی یہ بات منفول ہے کہ انہوں نے بھی منع کیا کہ ہماری تکلیف نہیں کرنی تو دنیا میں بھی وہ جو منع کرتے کے تو قیامت کے دن تکلید کرنے والوں پر یہ بھی نالاں ہوں گے ناراض ہوں گے ان سے بیزاری کا اظہار اور اعلان کریں گے راب الازاب اور وہ عذاب دیکھیں گے سخت ایس پیم اور ان کے درمیان تمام تر تعلقات منقطع ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے وقال اللہ دین تبرا تر اور جنہوں نے پیروی کی وہ کہیں گے سوچیں گے کاش کے ہم واپس لوٹیں فن تبرا من ہم کما تو ان سے ہم ایسے کلی طور پر بری ہو جائیں جس طرح یہ آج ہم سے انہوں نے بیداری اور براج کا اظہار کیا ہے یعنی جب قیامت کے دن یہ اپنے سامنے دیکھیں گے کہ جن کی ہم پیچھے چلتے رہے جن کی تقلید کرتے رہے آنکھیں بند کر کے جن کی مانتے رہے وہ آج انکار کر رہے ہیں ہم سے بیداری کا اعلان کر رہے ہیں بےگار ہو رہے ہیں اور تعلقات وہ سارے کے سارے ختم تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو دنیا میں جا کے پھر ہم ان کی نہیں مانیں گے لیکن وہ دنیا میں دوبارہ لوٹنا وہ تو ہے ہی نہیں کسی کے لیے تو یہ لوگ اس وقت پھر حسرت اور ندامت کے آنسو بہائیں گے لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدالی کا یوریم اسی طرح اللہ تعالیٰ ان, کو ان, کے عمال دکھائے گا ان پر حسرتیں بنا کر اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے کچھ لوگ یہ جو آیات ہیں ان کو جادو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جیسے یعنی آیت نمبر ایک سو دو میں وضاحت کی تھی کہ قرآن مجید فرقان امیر کی آیات کو جادو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جادو کے لیے اس کو پڑھنا یہ ناجائز ہے اللہ نے اس کو کفر قرار دیا ہے اہم کے طور پہ یہ جو آیت ہے بمین من من اللہ تقدولہ ہوں کا حب اللہ ولدینا آمن و شدو حب اللہ اس آیت کو وہ محبت کا جادو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاغد محبت لکھتے ہیں یہ ایتیں لکھ کے محبت پیدا ہو جائے اور کسی کے درمیان لڑائی کروانی ہو اور جدائی ڈالنی ہو اگلی ایت اس کے لیے استعمال کرتے ہیں سفر اللہ دین اللہ دینا یہ آئیں <سؤال> اس کو جادو میں استعمال کرتے ہیں پڑھتے ہیں چلے کاٹتے ہیں دو آدمیوں کے درمیان یا میاں دیدی کے درمیان تفریق اور جدائی ڈالنے کے لیے آپس میں لڑائی پیدا اور یہ کام سری کفر ہے اللہ کی کلام ہے پرانے مجید فرقان حمید کوئی شک نہیں لیکن اس کو ان جادوئی کاموں میں استعمال کرنا یہ کفر اور ناجائز ہے تو کچھ لوگ ان آیتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مقصد کچھ اور ہے